اس پر ہم نے خود تحقیق کی وہاں گئے اور ایک ایسے آدمی کو ہم نے پکڑا جو مکہ میں پیدا ہوا اس سے ہم نے پوچھا کہ سفا مروا جو نیا بنا ہے آپ نے یہاں کیا دیکھا اپنے بچپن انہوں کا کہا صاحب یہاں گٹر کا پانی بیٹا تھا اور ایک گٹر لائن تھی جو نالا ہوتا ہے نا برسات یہ تھا پھر اس کے بعد میں نے ستہتر میں دیکھا تو وہاں فرش بنا ہوا تھا اب انہوں نے حاجیوں کی سہولت کے لیے مزید جتنا سفا مروا تھا اتنا ہی صفا مروا اندر لے لیا اب علماء میں بڑی بحث چل نکلی بعضوں نے کہا کہ بھئی حرج کی وجہ سے اس پہ کیا کہتے ہیں صفا مروا کی صحیح ہو جائے گی بعض علماء نے یہ کہا لیکن آپ ایسا کریں جو عوام ہے چلیے اس کو تو چھوڑ دوں لیکن خواص کے لیے ہے کیونکہ آپ وہ جو پرانا صفا مروا ہے اس پر آپ واپس تو آ سکتے لیکن جا نہیں سکتے میں نے وہاں باضابطہ نشانات دیکھے کہ جو معذور حضرات کی گاڑیاں ہیں یہ پرانے سفا مروا میں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے جو انڈر گراؤنڈ جو سفا مروا ہے وہ مروا کوئی نہیں جاتا بہت کم لوگ ہوتے وہ تو اصل صفا مروا ہے تو اس میں کر لیں اصل میں اس کی تاریخ مل نہیں رہی یوں ہے کہ صفا مروا اور جس پر شاہی محل بنا ابو کبیس یہ دو پہاڑ آپس میں ملتے ہیں. بہت کتابوں کی چھان پھٹکتی لیکن یہ نہیں ملا کہ دونوں کا فاصلہ کتنا اب آپ دیکھیں کہ ابو قبیس جو پہاڑ تھا جس پر شاہی محل بنا ہوا تو ابو کبیس اور نیا صفا مروا میں خالی ایک پتلی سی گلی رہ جاتی اب غالب گمان یہ کہ ابو خبر سے جس پر انہوں نے صفا مروہ بنایا کہ کوئی آدمی احتیاط برتنا چاہے تو وہ انڈر گراؤنڈ جو صفا مروہ ہے اس پہ کر لے تاکہ کوئی شبہ نہیں ایک طریقہ اور بھی ہے وہ یہ ہے کسی بھی معذور آدمی کو پکڑ لیں بھئی میں آپ کو صحیح کراتا ہوں چلیے آپ اپنی صحیح کی نیت بھی کر لیں اس کی بھی کر لیں اس کو لے جائیے صحیح کرا دیں آپ آپ کی بھی ہو جائے گی معذور کی بھی ہو جائے گی دوار میں لے گی آپ وہ صفا مروا میں ہے جو بیچ کی لائن ہے جی. نہیں میری بات سنیں یہ تو کبھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا جس وقت رش ہوتا ہے تو ممکن ہی نہیں کہ وہاں سے واپس آپ ممکن ہی نہیں ہوتا ہاں اس لیے میں نے بتایا آپ کو کہ آپ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ والے سفا مروہ میں کریں بچ اگرچہ بہت سے علماء نے اس میں فتوا بھی دے دیا دمش ایک عالیم دین ہے جن کی کتاب میرے پاس موجود ہے مکمل سعودی عرب کا رد دیکھ کہ یہ سفا مروہ ہے یہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کا آج خراب کر رہے ہیں بہت دلائل اور سے اس نے کتاب لکھی وہ دمش کا آدمی چونکہ وہ بچ گیا سعودی عرب میں ہوتا تو شاید تک وہ بچتا بھی نہیں جی اب چونکہ بعض علماء نے فتوا دے دیا تو پھر پھر دم کا حکم تو نہیں لگایا جائے ایک مزہ باری باری پوچھو سب ایک ہی مت پوچھو جی